آج ہم اسکول میں پارا مکمل تلاوت کریں گے انشاءاللہ شاء اللہ اور ستر پارے کا پہلا پاؤ غرب تلاوت کریں گے صورت القحف رکو نمبر دس میں حضرت موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقع کا تسلسل چلا رہا ہے حضرت مس علیہ السلۃ وسلام شیخ خضر علیہ السلام کہنے لگے میں نے تو تمہیں پہلے کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے ہو جب دو واقعات پیش آ گئے ایک کشتی کے تختے کا توڑنا اور دوسرا ایک بچے کو قتل کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ یہ آخری دفعہ بس درگزر کر دو اس کے بعد اگر میں نے سوال کیا فلا تو صاحب نی تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا قد بلغت مل دس رہا تو میری طرف سے پھر آپ عزر کو پہنچ جائیں گے میرے پاس کوئی جواز نہیں ہوگا کہ میں اصرار کروں تین مرتبہ کافی ہوتی ہے بات اب دونوں آگے چلے جا رہے ہیں ایک بستی والوں کے پاس سے گزر ہوا اور انہوں نے ان سے کھانے کے متعلق بات چیت کی انہوں نے مہمان نوازی سے انکار کیا حضرت خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے ایک کیڑی دیوار کو جو گرا چاہتی تھی سیدھا کر دیا حضرت مصع علیہ السلام نے پھر سوال کر دیا کہ انہوں نے ہمیں کھانا نہیں کھلایا اور آپ ان کی دیواریں سیدھی کر رہے ہیں لطخستہ علیہ اجرا آپ ان سے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ اس پر مجھے اجرت دو میں تمہاری دیوار سیدھی کرتا ہوں اب حضرت خذر کہنے لگے حاضہ پھر آخ و بہنی و بہنی کا بس اب جدائی کا وقت آ گیا ہے اب میرے ساتھ آپ نہیں رہ سکتے البتہ میں اس کہ اس کے پس منظر میں جو حقیقت ہے اس کے بارے میں آگاہ ضرور کروں گا اس میں جو اللہ کی حکمتیں ہیں وہ تمہیں میں آپ ضرور بتاؤں گا جہاں تک کشتی کی بات ہے تو وہ چند مساکین کسی کی تھی جو دریا میں کام کیا کرتے تھے تو ایک بادشاہ تھا آگے جو کشتیوں کو غصب کر لیتا تھا تو اللہ نے چاہا کہ اس کشتی کو عائب دار کر دیا جائے تاکہ بادشاہ اس کشتی کو عائب دار سمجھ کر چھوڑ دے اور اسے پکڑے نہیں غصب نہ کرے تو میں نے تو کشتی کی حفاظت کی ہے کشتی کو بچایا ہے اور جہاں تک لڑکے کی بات ہے فکار آب, آب, آب, آب مؤمنین نہیں اس کے والدین تو اصحاب ایمان سے تھے لیکن اس میں طغیان و سرکشی تھی تو بڑا ہوتا اس کے والدین اس کی محبت میں توحیان و سرکشی میں مبتلا ہو جاتے تو نہ بچے کے لیے خیر تھی نہ ان کے لیے خیر تھی فاراد عبد الحماء رب اللہ نے چاہا کہ اس بچے کو اپنے پاس لے لے اور اس سے بہتر انہیں عطا فرما دے جو زیادہ رحم دلی کے جذبات میں بھی زیادہ ہو اور زیادہ پاکیزہ ہو وہل جدار جہاں تک دیوار کی بات ہے تو شہر میں دو یتیم لڑکے رہتے تھے یہ ان کی ملکیت میں تھی اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا وکانہ ابو ہما صالحہ ان بچوں کا والد بڑا نیک انسان تھا اگر یہ دیوار گر جاتی خزانہ باہر نکل آتا لوگ اس خزانے اور مال و دولت کو لے کے چلے جاتے یتیموں کا مال غیر محفوظ ہو جاتا تو ہم نے دیوار کو سیدھا کیا بڑی ساری حکمتیں ہیں ان تمام باتوں میں ایک یہ لفظ وکانہ کانہ ابو صالحہ میں خاص ایک بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں اللہ نے جس لفظ بولا ہے وہ کانہ ابو صالحہ ان بچوں کے مال کی حفاظت کی وجہ بتاتے ہوئے یہ لفظ ذکر ہوا ہے وکانہ ابو ہما صالحہ ان کا باپ صالح تھا اس لیے ان کی خزانے کی حفاظت کی ہے تو باپ کی صلاحیت اور تقوی سے اللہ بچوں کی حفاظت فرماتی ہے اور اس کے برعکس قضیہ بنائیں اگر باپ اگر ٹھیک نہ ہو سالے نہ ہو تو بچوں کی حفاظت ختم ہو جاتی ہے اس لیے صلاح و تقوی بزرگوں میں لازم اور ضروری ہے اگر کوئی بزرگ چاہتے ہیں باپ چاہتا ہے ماں چاہتی ہے بڑے چاہتے ہیں ہمارے بچے نیک ہوں تو وہ اپنی خلوتوں کو نیک بنائیں اور اگر یہ بزرگوں سے منقول ہے واضح طور پر باتیں اگر ان کی خلوتوں میں نیکی نہیں ہے تو کہتے ہیں صبح اٹھ کے ہم دیکھ لیتے ہیں ہماری بیوی بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی ہے ہمارے بچے سوئے خلق میں مبتلا وہ کاناب مسالحہ تو نیکی اور صلاح سے اللہ تعالی حفاظت فرماتی فاراد رب ربائیں رب رحمت تو اب اس کے پس منظر میں اللہ کی حکمتیں ہیں اور فضل و کرم ہے یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضرت خضر علیہ صلاحت نے جو وضاحت فرمائی اور جو تعبیر کی ان باتوں کی کیا آج بھی کوئی شخص ایسے کہہ سکتا ہے کہ بظاہر یہ شریعت کے خلاف کام ہے اسی لیے تو موسیٰ علیہ السلام بولے تھے کسی بچے کو قتل کر دینا اور ایسے ہی خام خواہ کسی تختے کو توڑ دینا یا جاتے جاتے دیوار کو سیدھا کر دینا چلیں یہ تو کس حد تک بات سمجھ آتی ہے خیر خواہ ہے لیکن بچے کو قتل کرنا تختے کو توڑ دینا یہ بظاہر تو خلاف شریعت ہیں ہم نہیں کر سکتے ایسا اللہ علیہ السلام اسی لیے بولے تھے حضرت خضر علیہ سلاۃ والسلام بھی اللہ کے نبی تھے اور ان کو اللہ کی طرف سے علم دیا جا رہا ہے اور وہ قضاء و قدر کے اسی طرح کارندے ہیں جیسے اللہ تعالیٰ اس کائنات میں نظر نہ آنے اور ہماری نگاہوں سے پوشیدہ و مستور بہت سارے معاملات کے فیصلے فرما رہے اور اللہ کے قضاء و قدر قدر کے کارندے وہ معاملات انجام دے رہے ہیں لہٰذا آج اگر کوئی یوں دعویٰ کرے کہ میں شریعت کے خلاف چلتا ہوں اور مدعی بنے کہ میں درویشی اور میں فلاں اور میری فقیری اور میں شریعت کا پابند نہیں ہوں اس کی بات غلط ہے اس لیے کہ یہ نبی تھوڑا ہے نہ یہ کارکنان قضا و قدر سے تعلق رکھتا ہے یہ جھوٹے دعوے بعض واقعات کو بنیاد بنا کر بعض لوگ غلط دعوے بھی شروع کر دیتے ہیں حضرت خضر علیہ صلاحت وسلام کو کوئی گنا نہیں تھا اس بچے کو قتل کرنے پہ ایسے ہی ہے موت کا فرشتہ اگر ہم کسی کو قتل کریں تلوار کے ساتھ تو ہم گناہ ہوں گے لیکن اگر موت کا فرشتہ جس کی بیوٹی اللہ نے لگائی ہے فلاں بندے کا وقت پورا ہو گیا اس کی جا کے جان نکالو وہ نہیں نکالے گا تو گناہ ہو ہوگا لیکن اس کو دیکھ کر موت کے فرشتے کے متعلق بات سن کر دنیا میں کوئی شخص یوں کہے میں شریعت کا پابند نہیں ہوں جی میں پیری فقیری کے اندر اور میں اب جا کے فلام بندے کی موت اور اس کا خون لے لوں تو مجھے کوئی گناہ نہیں ہے یہ جھوٹا ہے یہ غلط ہے یہ باطل ہے یہ حضرت خضر علیہ السلام کی مانند نہیں ہے تو اس بنیاد کو سمجھنا بڑا اہم اور ضروری ہے تو حضرت خضر علیہ السلام کو جو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا وہ تکوین سے متعلق تھا ایک ہے ظاہر جو ہمیں نظر آ رہا ہے ایک ہے اس کے پس منظر میں چھپی ہوئی کائنات روحس کائنات سے تعلق رکھتی ہے امر ربی فرشتے اس کائنات سے تعلق رکھتے ہیں کائنات میں ہونے والے معاملات اور نظام اور تدبیر اسی کائنات کا حصہ ہے حضرت خضر علیہ السلام ان کاموں کو پورا کر رہے جب یہ واقعات پورے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو بیان کر رہے تھے تو جب تیسرے واقع پر حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا اب میری تمہاری جدائی ہے حاضرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے مسکرا کر کاش مس علیہ السلام چپ رہتے تو ہمیں کائنات کی حکمتوں کا اور پتہ چلتا حضرت خضر علیہ السلّت وسلام جو واقعات آگے پیش آتے ان کے متعلق بھی ہمارے سامنے کچھ حقائق کھلتے اور کچھ باتیں آتی حضرت مس علیہ السلام بول بڑھے اس وجہ سے جدائی ہو گئے اللہ نے یہ کیوں بتایا ہے واقعہ میں سوال یہ ہے حضرت مسا اور خضر علیہ السلام کا اس لیے بتایا ہے ہمیں رب کی رضا اور اس کی تقدیر پر صبر و شکر کے ساتھ رہنا چاہیے بعض دفعے محسوس ہوتا ہے کہ یہ واقعہ میرے حق میں بہتر نہیں ہے یہ فلاں جو حادثہ پیش آیا ہے اور فلاں جو وفات ہوئی ہے یہ تو بہت ہی نقصان کی صورت بن گئی ہے اور یہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے؟ نہیں رب کا ہر فیصلہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو تقدیر کا شکوہ نہیں کرنا ہے تقدیر پر قضاء و قدر پر صبر و شکر کا اظہار کرنا ہے غم اپنی جگہ لیکن ہم راضی ہیں اے اللہ تیرے فیصلوں کے اوپر تو اللہ تعالی نے اس پس منظر میں ہمیں یہ بات سمجھائی ہے سورہ کہف کے رکن نمبر گیارہ میں ذوالقرنین جو تیسرا سوال ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے متعلق تفصیل ذکر کی گئی ذوالقرن متعدد مفسرین نے ان کی تعیین فرمائی ہے زیادہ تر مفسرین کہتے ہیں کہ یہ ایران کے ایک بادشاہ تھے ان کا نام سائرس تھا اور نیک انسان تھے اور یہی تھے جنہوں نے بنی اسرائیل کو بھی نجات دلوائی تھی انہوں نے سفر کیے مغرب کی جانب انتہائی مغربی آبادی کے مقام پر پہنچے جہاں انہیں لگا کہ سورج ڈوب رہا ہے چشمے کے اندر ڈوب تو نہیں رہا لیکن محسوس ہوتا ہے کہ سورج ڈوب رہا ہے اس مقام تک پہنچے وہاں بھی کچھ لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی اس کا بھی تذکرہ ہے قرآن پاک میں پھر ایک انتہائی مشرقی آبادی کی طرف چلے گئے وہاں جہاں سے یوں محسوس ہوا کہ جیسے سورج طلب ہو رہا ہے علا قوم علاقوں میں دنیا سے ترا وہاں ایسے لوگوں کی آبادی و بستی ہے کہ ان کے اور سورج کے درمیان میں کوئی آڑ نہیں تھی یعنی جنگلی وحشی قسم کے لوگ وہاں قیام پذیر تھے جہاں کوئی گھر ورک کا کوئی تصور نہیں تھا گھر بار کا کپڑے شپڑے پھر وہ شمال کی جانب ان کے سفر کا آغاز ہوا انتہائی شمالی علاقوں کی طرف جب وہاں پہنچے حتی بلغ بین السدین وہاں دو پہاڑوں کے بیچ کے مقام تک پہنچے تو وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا جو ان کی بات نہیں سمجھ پا رہی تھی یہ ان کی بات نہیں سمجھ رہے تھے اشاروں کی نایوں میں گفتگو چلی آپس میں اب یہاں پر یاجوج اور ماجوج کا بھی تذکرہ آتا ہے وہ قوم کہنے لگی وہ لوگ کہنے لگے یہ قدر مہذب تھے جو شمال کی جانب قیام پذیر تھے یہ کہنے لگے کہ یاجوج ماجوج آتے ہیں ہمارے اوپر وہ خارت گری کرتے ہیں اور فساد ڈالتے ہیں اور چھینا چھپٹی کر کے ہمارے مال و اسباب کو لے جاتے ہیں ہم آپ کو کچھ خرچہ دے دیتے ہیں نہ جان اللہ کا خرجن ہم سے پیسے لے لیں اور آپ یہاں پر دیوار بنا دیں آپ بادشاہیں بڑی طاقت تھی ان کے پاس اپنے لشکر سمیت گئے تھے مال و متا تھا حضرت ذوالقرنین کہنے لگے مجھے تمہارے خرچے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے ہاں افرادی طاقت کے ساتھ تم میری معاونت کرو میں دیوار بنا دیتا ہوں دیوار بنانے کے انتظامات اور بندوبست مکمل ہو گئے دونوں پہاڑی دروں کے درمیان میں دونوں پہاڑوں کے درمیان میں جو درہ تھا وہاں انہوں نے سائڈوں کے اوپر لوہے کی چادریں بچھا کر درمیان میں تانبے کو پگھلا کر کے ڈال دیا اور بڑی مضبوط دیوار قائم ہو گئی تو جو وحشی لوگ حملہ آور ہوتے تھے جنہیں یاجوج اور ماجوج کہا گیا وہ اس طرف آ کر دوبارہ غارت نہیں کر سکتے تھے لیکن حضرت ذوالقرنین نے دیوار بنا کر کے یہ کہا حاضہ رحمت المر ربی آج اگر ہم کوئی چھوٹا سا کارنامہ و منصوبہ کوئی ٹیوب ویل لگا دیا کوئی روڈ بنوا دیا کوئی چھوٹی موٹی چیز بنوا دی عوام کے پیسے سے بنواتے ہیں لیکن اس کے اوپر اپنی تختی لگواتے ہیں ضرور حضرت ذوالقرنین نے کوئی تختی نہیں لگوائی کہا حاضر رحمت ربی یہ اللہ کے فضل اور کرم سے ہوا ہے میرا اس میں کوئی کمال نہیں کیوں دکھانا مقصود ہی نہیں ہے رب کی رضا مقصود ہے انہوں نے تھوڑا ووٹ لینے تھے جنہوں نے ووٹ لینے ہوتے ہیں وہ تختی لگواتے ہیں آئندہ بھی لوگ ہمیں ووٹ لیں من ربی انسان کو رب کی رضا کے لیے کام کرنا چاہیے اللہ لوگوں کے دل میں محبت ڈال دیتے دوسرا یہ بتایا کہ دیوار تو میں نے بڑھا دی ہے بڑی مضبوط دیوار ہے لیکن اللہ کے آگے کوئی مضبوط نہیں ہے جب رب چاہے گا دیوار کو ریزا ریزا کر دے گا اب یاجوج اور ماجوج کے متعلق متعدد اقوال مفسرین نے ذکر فرمائے ہیں علامہ حفظ الرحمن سی ہاروی نے کتاب لکھی ہے قصص اس میں ان کی بڑی تفصیل فرمائے انہوں نے کہا یہ کوئی ایک متعین قبیلہ نہیں ہے بلکہ دنیا کے متعدد مواقع پر وحشی قبائل متمدن اور مہذب آبادیوں پر حملہ ہوتے رہے ہیں اور مختلف زمانوں کے بادشاہ ان کے اور مہذب لوگوں کے درمیان میں روک رکاوٹیں اور دیواریں قائم کرتے رہے ہیں البتہ قیامت سے قبل کچھ اسی طرح سے وحشی قبائل کی بہت بڑی جمعیت ہوگی وہ دوبارہ سے اکٹھے ہو کر مہذب آبادی پر حملہ کریں گے انہیں بھی یاجوج اور ماجوج سے تعبیر کیا گیا ہے تو بہرحال ان کی ایک تحقیق ہے انہوں نے بڑی تفصیل سے اس پر گفتگو فرمائی ہے قیامت کے احوال میں بھی اللہ نے اس کا ذکر کیا بکانا واد و ربی حقہ جب رب کا وعدہ پورا ہوگا اللہ کا وعدہ بر حق ہے اس وقت یہ اس طرح سے چھوٹیں گے یمو جوفی باز یوم عزی یمو جوفی باز ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہوں گے اس قدر کثیر تعداد ہوگی وحشی قبائل اور یاجوج اور کی پھر نفق سور کا ذکر ہے حساب و کتاب اور جزائع ممال کا ذکر ہے اللہ فرماتے بارہویں رکو میں اللہ دین اضا فی الحیات کسی عمل کے لیے صرف خلوص کافی نہیں ہے اس عمل کا اچھا ہونا ضروری ہے دوسرے لفظوں میں اس پر سرکار دو عالم کی سنت کی مہر لگی ہونا ضروری ہے مجھے اچھا کام لگے ضروری نہیں وہ اچھا ہو اگر آپ نے اسے اچھا کہا ہے تب وہ کام اچھا ہوگا اور دوسری شرط یہ ذکر فرمائی ایمان کی شرط ہے ایمان کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ کسی عمل میں وزن نہیں ڈالتے آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی غیر متناہی صفات اور کمالات کا ذکر یوں فرمایا کل آپ ان کو کہہ دیجئے لو کانل میں مداد القل عمت رب اگر سارے کے سارے سمندر سیاہی بنا دیے جائیں اور وہ رب کی صفات اور اس کے کمالات کو لکھنے لگیں تو سیاہی اور سمندر ختم ہو جائیں گے رب کے کمالات اور صفات کتنے غیر متناہی ہیں اللہ اکبر آگے توحید کا تذکرہ ہے آگے سورہ مریم ہے سورہ مریم میں اللہ رب العزت نے حضرت مریم حضرت عئیسہ علیہ صلاۃ والسلام کے احوال اور ان کے بارے میں صحیح عقیدہ ذکر فرمایا ہے اور عیسائیوں کے عقیدے کی تردید کی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ سلاۃُ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیتے تھے اور شرک کی تردید اور توحید کے متعلق ترغیب دی گئی اور اس میں متعدد انبیاء جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ان کا بھی ذکر ہے حضرت ذکریہ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے حضرت ذکری علیہ السلام کے بیٹے کی پیدائش اور ایک لفظ اس میں جو قابل غور ہے حضرت ذکریہ جب دعا کر رہے تھے تو کہنے لگے یاری سنی و یری رسم نالی اے اللہ میں اپنے چچزاد بھائیوں سے خوف زدہ ہوں میرے بات مجھے اندیشہ ہے میری بیوی بانج ہے مجھے کوئی ایسا ولی عطا کر دے یری سنی وہ یریسم عالی یعقوب جو میرا وارث بنے اور یعقوب کا وارث بنے سوال پیدا ہوتا ہے حضرت ذکریہ کی جائیداد تھی کہ ان کو اپنے چچذات کا خوف تھا اور اپنی اولاد نہ ہونے کا اندیشہ تھا نبی تو مال کے متعلق بات بھی نہیں سوچتے یہاں کون سی وراثت کی بات ہو رہی ہے تمام مفسرین نے یہ بات لکھی ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ میرا جو مشن ہے دعوت دین دین کو پھیلانا اللہ کے پیغام کو عام کرنا میں دنیا سے چلا گیا تو مجھے کوئی پیچھے نظر نہیں آ رہا جو میرے مشن کو زندہ رکھے یہ ہے فکر انبیاء میرے اندر کیا ہے یہ فکر کیا میں یہ سوچتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد ایسی ہو جو اس مشن کو جاری رکھے اگر نہیں تو میں نبی کی فکر سے معروم آج ہیں ہمارے اندر فکریں لیکن جائیداد کی فکریں کون میری جائیداد کو سنبھالے گا اگر میری اولاد نہ ہوئی تو حضرت ذکری علیہ السلام کی یہ دعا اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا بیٹے اور اس کے متعلق امید کی نشانی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی کہ آپ لوگوں سے بات نہیں کر سکیں گے اور پھر حضرت یہ علیہ سلاط وسلام پیدا ہوئے حضرت یحییٰ کے اوصاف کا ذکر کیا خاص طور پہ اس وصف کا ذکر و برم والدین حضرت یحییٰ اپنے والدین کے ساتھ بہت ہی اس سلوک کرنے والے تھے پھر حضرت مریم حضرت ذکریہ حضرت مریم کے خالو تھے حضرت مریم ان کی پرورش میں چلی گئی تھی اس وجہ سے حضرت ذکریہ کبھی تعارف کروایا حضرت یاحیہ کبھی حضرت مریم انہوں نے الگ سے جگہ مختص کر لی پردہ ڈال لیا فتح حضرت من میں جاب پردے کے اندر بس میں رہوں گی کس لیے پردہ ڈالا عبادت کرنے کے لیے حضرت مریم آئیڈیل ہونا چاہیے ہماری بیٹیوں کے لیے ہماری بہنوں کے لیے فارسلہ روحنا اللہ تعالی نے حضرت مریم کی جانب فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں وہ پناہ مانگنے لگی انہوں نے کہا گھبراؤ نہیں میں تو فرشتہ ہوں میں بیٹے کی خوشخبری سنانے کے لیے آیا ہوں انہوں نے کہا میرے کیسا بیٹا پیدا ہوگا مجھے تو آج تک کسی نے ہاتھ نہیں لگایا فرمایا اللہ جب کہتے ہیں تو ایسے ہی ہو جاتا ہے اللہ کے لیے کون سا مشکل ہے پھر حضرت مریم کو اللہ نے امید سے فرمایا اور جب وقت آیا جس وقت بیٹے کی پیدائش ہونے کے قریب ہونے کا وقت آیا تو حضرت مریم کے دل میں اللہ نے ڈالا فاجا اہل مخازو اللہ جس این نخلا کھجور کے ایک تنے کے پاس پہنچی لیکن ایک نوجوان خاتون جس کا نکاح نہیں کسی نے چھوا نہیں اور اس کے گھر بیٹا تو وہ کیا جذبات ہوں گے اس کے ان جذبات کبھی اللہ نے ذکر کیا ہے کہ قبل حاضہ و تو نسیم منسیہ کاش میں مر چکی ہوتی اس سے پہلے اور میں بھولی بسری ہو جاتی لیکن جگہ جگہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کی طرف سے انہیں پیغام اور خوشخبری سناتے ہیں لا تحزنی پریشان نہ ہو اللہ نے تمہارے لیے سارے بندوبست اور انتظام کر دی ہیں اللہ نے آسانیاں پیدا فرما دی کھانے کا بندوبست پینے کا بندوبست پھر جب بیٹا پیدا ہوا تو سوچنے لگی میں لوگوں کو کیا کہوں گی فرمایا تم چھپ کر روزہ رکھ لو خاموشی کا روزہ اس زمانے میں اور شریعت میں خاموشی کا بھی روزہ ہوا کرتا تھا فلان اکل ملو من سیا فاطر بھی قوما اپنی گود میں اٹھائے لے کے آ رہی ہیں لوگوں نے آگے سے دیکھا مریم اور اس کے پاس بیٹا یا مریم لقد جی تی شیئن فریہ یہ کہاں سے اٹھا کے لے آئی ہے بیٹا یا اختہ ہارون اے ہارون کی بہن حضرت موسا کے بھائی تھے ہارون یا تو ان کی طرف یا خاندان کے کسی بزرگ کی طرف نسبت کر کے وہ یاد دلا رہے ہیں کہ وہ تو بڑے پاک تھے ماکانہ ابو کمرا سعل تمہارے باپ بھی بڑے نیک انسان تھے تمہاری والدہ بھی بڑی اچھی انسان تھی یہ تم کہاں سے لے آئی ہو زبان سے تو بات نہیں کر پا رہی ہو اشارہ کیا کہنے لگے عجیب بات ہے اس بچے سے ہم کیا بات کریں کئی فن کانا فلم اسی دوران بچہ بول پڑا آگے اللہ نے اس بچے کے وہ جملے قرآن کے حصے بنائے حضرت عیسی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچپن میں تین بچوں نے کلام کیا ہے ان میں سے ایک حضرت عیسہ سلات و تذکرہ مریم اللہ کہتے ہیں یہ ہے مریم کے بیٹے عیسا اللہ کے بیٹے نہیں قول الحق یہ سچی بات ہے عیسائیوں نے غلط بات کہی ہے ماں کا نلّہ اللہ کے شاعر شان نہیں ہے کہ اللہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے سورہ مریم رکو نمبر تین میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام اور ان کی توحید توحید پرستی اور تردید شرک کا ذکر فرمایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے اوصاف کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ان کان کا نہ صدیقن نبی ابراہیم علیہ السلام بڑے سچے تھے اور اللہ کے نبی تھے سب سے پہلے اپنے گھر سے آغاز کیا ان کا والد آزر نہ صرف یہ کہ وہ بت پرستی میں مبتلا تھا بلکہ بت تراشتہ تھا اسے سمجھانا کوئی آسان نہیں تھا تو ابتدائی اختلاف گھر سے شروع ہو رہا تھا یا ابتی لمت آبدر علیہ البن کشیہ آپ کیوں عبادت کرتے ہیں اس کی جو نہ دیکھتا ہے نہ سنتا ہے نہ آپ کے کسی کام آئے گا یا ابتی یا ابتی یا ابتی ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے یہ جملے تین مقام پر منقول ہیں چار مقام پر اے میرے ابا جان اتنی محبت کے ساتھ خطاب کرتے ہوئے دعوت حق دے رہے کالا سے کیا جواب ملاغبیم میرے ان معبودوں سے تم بے رغبتی کرتے ہو اے ابراہیم تن باز آ جاؤ لارجمن کا باجرنی ملیا باز نہ آئے تو پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا باجرنی ملیا نکل جاؤ میرے پاس میرے ساتھ نہ رہو ابراہیم علیہ السلات وسلام بڑی محبت کے ساتھ سلام و اللہ وبر ایک داعی حق کا ایسا مزاج ہونا چاہیے دعوت دین میں اپنا غصہ ہے ہی نہیں غصہ بھی اللہ کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے سلام العلیہ یہ سلام چھوڑنے کے لیے ہے سلام ہے جیسے کوئی کہتے ہیں سلام دی آپ پر سلام ساستر الکرب اللہ تعالیٰ سے میں بخشش کی دعا کرتا رہوں گا آپ کے لیے ان دہ کا نبی حفیعہ اللہ مجھ پر بڑا رحیم و مہربان ہے و آ تزیل میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں و ماتدونا تمہارے بتوں کو بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں واد و آدو ربی میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں میں اسی کو پکارتا ہوں آسا اللہ کو نبی دعا ربی شکیہ مجھے امید ہے اللہ مجھے میری دعاؤں میں ناکام نہیں فرمائیں گے اللہ مجھے کامیاب فرمائیں گے ابراہیم علیہ السلام کے لیے آزمائشیں اور تکالیف اللہ تعالی نے قرآن پاک میں ذکر کیبراہیم اربو بلیمات فاطم مہن اب جب ابراہیم علیہ السلام ان آزمائشوں سے گزرے تو اللہ کہتے ہیں لہوسہ جالنا نبی پھر ہماری عطائیں دیکھو ہم نے انہیں بھی نبی بنایا بیٹے کو بھی نبی بنایا یعقوب کو بھی نبی بنایا ان کے بیٹے کو بھی نبی بنایا ہم نے ان کی ان, کی ان, کی ان کے خاندان میں نبوت کے سلسلے کو جاری فرما دیا کتنا بڑا مرتبہ و مقام ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دنیا میں بھی اور روز قیامت وجہ اننا لهم لسانا صدق سچی زبان سچا مرتبہ اور مقام آج بھی پوری دنیا کے جہاں جہاں کہیں مذہب کو ماننے والے لوگ ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کا نام و احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ آزمائشوں سے گزرے اللہ کے ساتھ سچے رہے اللہ نے انہیں نوازا رکو نمبر 4 میں اللہ تعالی نے حضرت موسی علیہ اور ان کے اوصاف کا ذکر خاص پہ ان کے ساتھ ہم کلامی کا ذکر وقر ربنا ہم نے مس علیہ السلام کو اپنے بالکل قریب فرمایا سرگوشی کی ہم کلامی کا شرف عطا فرمایا اور ان کے بھائی کو بھی ان کی درخواست پر ہم نے نبوت سے نوازا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ان کے اس وصف کا خاص طور پر صادق سادکل وعدے کے بڑے سچے تھے جب کسی سے وعدہ کر لیتے تھے مشقت میں آ کر بھی اس کو پورے طور پر نبھانے کی کوشش فرماتے تھے وقان یام اورصلاۃ وزک اپنے گھر والوں کو بھی حکم دیا کرتے تھے تم نواز ادا کرو تم زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرو حضرت حضرت ادریس علیہ صلاحت وسلام ان کی بلندی اور رفت شان کا تذکرہ فرمایا ان کے بعد دیگر انبیاء علیہ السلام کا بھی ذکر اور انبیاء کا ذکر کر کے اللہ کیا فرماتے ہیں عزاۃ الحم آیات الرحمٰن ان کے سامنے جب آیات رحمان کی تلاوت ہوتی یہ سجدوں میں گر جاتے تھے اور ان کے آنکھوں سے آنسو بہتے ہوتے تھے ان انبیاء کا طرز عمل اللہ اور اللہ کے آیات کے متعلق یہ تھا فلف من امباد خلف ان کے بعد جو لوگ آئے وہ بڑے نہ ہنجار تھے ناخلف تھے سلاد نمازوں کو بھی ضائع کیا وطبہ شہوات زندگی شہوتوں میں گزاری فسو فیلقو نغیا جہان نم کا ایندھن بنے یہ دو کردار اللہ نے ذکر کیے ایک نبیوں کا کردار ایک ان کے پیچھے آنے والے نہ خلف اور نہ ہنجار لوگوں کا کردار یہ کمپیریزن ہمیں متوجہ کر رہا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اللہ تعالیٰ عافیت کے معاملے فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ من اگر کوئی غلط طرف چلا بھی گیا ہو لیکن بعد میں توبہ کر لے ایمان لے آئے عمل صالح کے اوپر استقامت اختیار کرے اللہ تعالیٰ انہیں جنتوں میں داخلہ نصیب فرمائیں گے اور ان کے عملوں میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی حضرت جبریل علیہ سلط وسلام کبھی ایسا ہوتا کہ ذرا دیر بعد آپ کے پاس آتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرماتے کہ آپ ذرا جلدی جلدی آیا کرو جس سے دل لگ جائے تو انسان چاہتا ہے کہ ذرا ملاقاتیں زیادہ ہوا کرے تسلی ہوتی تھی سکون ملتا تھا حضرت جبریل علیہ السلام سے جب ملاقات ہوتی تو آیت نمبر سکسٹی ٹو سکسٹی اور سکسٹی فور میں فرماتے ہیں تلک و مانا تھا نظرالمربک حضرت جبریل کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم سے آتے ہیں اور اللہ کے حکم سے ہی نہیں آتے جب وہ حکم کرے تو آتے ہیں نہ حکم کرے اپنی مرضی تو ہم آ ہی نہیں سکتے کائنات کی مسلح وہی جانتا ہے السماوات والارض وما وئی نہ و زمینوں کا رب وہی ہے آپ کے لیے جو رب نے حکم دیا ہے آپ رب کی عبادت اور اس پر صبر و استقامت اور اپنی ذمہ داری کو نبھانے کی طرف توجہ رکھیں یعنی ہر کسی کو جو حکم دیا ہے اس کے مطابق زندگی گزارے اللہ یہی چاہتا ہے آیت نمبر پانچ میں رکو نمبر پانچ میں آخرت جزا و سزا اور اس کے برحق ہونے کا ذکر پلسرات کا ذکر ہوا ہے اس میں فرمایا وہ امن کم اللہ وار دہا کانا اعلی ربی کا حتم مخضیا جہنم کے اوپر سے ہر کسی نے گزرنا ہے کوئی جنتی ہے کوئی دو ذخی ہے اس نے جہنم کے اوپر سے امن ام کم اللہ وار دہا جہنم کے اوپر کوئی عیسائیت میں یوں تعبیر کیا ہے جہنم میں سے گزرنا ہے گزر جس قدر ایمان مضبوط ہوگا اسی اعتبار سے تیزی کے ساتھ گزر جائے اور جو کافر ہوں گے جو منافق ہوں گے وہ تو گر جائیں اور اس میں کچھ گنگار مومن بھی گریں گے اپنے اعمال اور اس کی سزا پانے کے بعد اگر دل میں ایمان ہوگا تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ نصیب فرمائیں گے آگے اللہ کہتے ہیں آیت نمبر 71 میں یہ طے شدہ بات ہے جس کا اللہ نے فیصلہ کر دیا ہوا ہے کہ یہاں سے ہر کسی کو گزرنا ہے اللہ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانی و عافیت کے ساتھ گزار دے کیوں گزرنا ہے اس لیے کہ جب کسی مصیبت تکلیف اور پریشانی کو دیکھ کر کے راحت ملتی ہے تو اس کی قدر ہوتی ہے اور اگر جہنم کو دیکھے بغیر جنت کی راحت نعمتیں تو آج دنیا میں کتنے راحتوں میں ہیں جنہوں نے کبھی پریشانی نہیں دیکھی ان کو نعمتوں کی قدر ہی نہیں ضائع کرتے وے عزیز اللہ الزین گودم و باقیات الصالحاط و خیرون ربی کا ثوابرمردا جو اصحاب ایمان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت اور ایمان میں اضافہ عطا فرماتے چلے جاتے ہیں اور جو نیک امال کے اوپر استقامت عطا کریں ان کے بہترین اجر و ثواب کی اللہ نے وعدے فرما رکھی حضرت خباب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مخلص صحابہ میں سے تھے ایک کافر تھا آس بن وائل اس نے پیسے دینے تھے حضرت خباب کے ان سے کچھ کام کروا رکھا تھا حضرت خباب گئے تقاضا کیا کہ پیسے ادا کرو کہتا ہے پہلے ایک شرط ہے نہیں کیا شرط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق غلط بات زبان سے نکالنے کے لیے اس نے کہا حضرت خباب نے کہا تو مر جائے مر کے زندہ ہو کے آ جائے میں پھر بھی حضور کے خلاف زبان سے بات نہیں نکالنے گا یہ ایمان والوں کی کمٹمنٹ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کافروں کو اس کمٹمنٹ کا نہیں پتہ وہ محروم ہے اس کرنٹ سے وہ معروم ہے تو ایمان والوں کی کمٹمنٹ ہے قرآن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے ان پر وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے کہنے لگے کہ تو مر کے بھی آ جائے میں یہ بات نہیں کہوں گا کہتے اچھا میں مر کے آؤں گا دوبارہ زندہ آؤں گا چل وہاں پیسے لے لینا میرے پاس دنیا میں بھی پیسے ہیں وہاں پیسے لے لینا اللہ کہتے ہیں افرائی تلسی کفر بھی آیا تھی نا وقال اللہ تیت نا دیکھا ہے اسے جو ہماری آیات کا منکر ہے اور کہتا ہے مجھے مال و اولاد دیا جائے گا وہاں بھی اطلاع الغبہ کیا یہ غیب کو جھانک کر آ گیا ہے امت خزا رحمان یا اس نے رحمان کے پاس کوئی معاہدہ کر رکھا ہے کہ وہ وہاں بھی اسے مال و اولاد دیں گے ہم اس کی ایک ایک بات کو لکھ رہے ہیں اور یہ اس کے عذاب میں اضافے کا سبب بنے گی ون رسما یا تین فردا اس کا مال و متع جو کچھ اسے دنیا میں ملا ہے سب یہاں دھرا رہ جائے گا ہمارے پاس یہ اکیلا آئے ہم اس سے حساب کتاب لے لی گئے اس کے احوال کی خبر دی گئی نایات مبارکہ میں رکو نمبر چھ میں سورہ مریم کے مشرقین کی دلیل کا جواب دیا گیا ہم بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ بت ہمارے سفارشی بنیں گے اللہ کہتے ہیں لائم لکون شفا اللہ کے آگے اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا ہاں جس کے لیے اللہ اجازت دیں جس قدر شفاعت کی اجازت دے فقط اس حد تک شفات ہوگی اللہ اکبر وکالت خزر رحمان شرک کی تردید کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ جو لوگ اللہ کی اولاد ٹھہراتے ہیں اس علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں یا کسی اور کو اللہ کا جز قرار دیتے ہیں یہ اتنی سنگین بات ہے اتنی سنگین بات ہے, سنگین بات ہے آسمان پھٹ جائیں زمین شک ہو جائے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر جائیں یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں اور اس کی اولاد قرار دیتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ تو اللہ حلیم ہے غفور و رحیم ہے کہ فوری گرفت نہیں کر رہا ورنہ یہ تو اللہ کا بیٹا قرار دینا یہ اس قدر سنگین جرم ہے کہ اس کے بدلے میں زمین و آسمان شک اور تباہ و برباد ہو جائیں ان من منفی سماواتی وزی اللہ ترحمان سارے اللہ کے آگے حاضر ہونے والے ہیں جن کو یہ بیٹا سمجھتے ہیں اور یہ خود بھی اللہ کے آگے پیش ہونے والے ہیں اللہ نے ایک ایک کو گن گن کر رکھا ان الزین امن عواملحاطی سید جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے کمال کیے اللہ تعالیٰ ان بندوں کے بارے میں اپنی مخلوق کے دل میں محبت ڈال دیتے ہیں اور جس جس کے متعلق دل میں محبت نہ ہو سامنے سامنے محبت کا اظہار ہوتا ہے بڑے اچھے ہیں لیکن جب پیچھے جائے تو کہتے ہیں بڑا برا آدمی لیکن اللہ جس کی محبت ڈالے وہ سامنے بھی محبت پیچھے بھی محبت اور مرنے کے بعد بھی محبت صور پہا اس صورت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اسلام کے بنیادی عقائد کا تذکرہ فرمایا اور یہ اس زمانے میں نازل ہوئی جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ مشرقین مکہ کی جانب سے انتہائی تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کر رہے تھے اہل ایمان کو اس میں خوشخبری سنائی گئی کہ مسائب و عالم کا دور ختم ہونے والا ہے اور اللہ تعالیٰ عزتوں اور رفتوں کے فیصلے فرمائے گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی تسلی کا پیغام اور حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کے لیے بھی تسلی کا سامان اس صورت مبارکہ کے متعلق صحیح روایات میں منقول ہے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کے اسلام لانے کا واقعہ حضرت فاروق اعظم کی بہن اور بہنوئی ان سے قبل اسلام لا چکے تھے اور فاروق اعظم کو بھی پتہ نہیں تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہے تھے رستے میں ایک شخص نے خبر دی کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو تو اپنی بہن کے گھر پہنچے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ انہیں قرآن کی تعلیم دے رہے تھے انہوں نے جلدی سے صفات چھپا لی اور قرآن پاک کی تو انہوں نے آگے وہ تفصیلی واقع ہے بہن کو بھی مارا بہن بھائی کو بھی مارا لیکن وہ دونوں دل سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ اسے ہدایت نصیب فرما اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی دعائیں فرما رہے تھے یا اللہ دو عمر ہیں ایک کا نام عمر بن خطاب ہے دوسرے کا عمر بن ہے ان میں دونوں میں سے کوئی مجھے دے دے جو تجھے پسند ہے وہ دے دے تو عمر بن خطاب کے حق میں وہ دعا قبول ہونے کا وقت آ گیا تو سر توہا کی تلاوت سنتے چلے جا رہے تھے اور دل میں ایمان گھر کرتا چلا جا رہا تھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں حاضر ہوئے اور باقاعدہ طور پر ایمان قبول فرمایا تو یہ وہ صورت ہے جسے سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جیسے انسان مسلمان ہو گئے اس میں اللہ فرماتے ماں ضلع علی کل قرآن تشخا ہم نے قرآن جو آپ پہ نازل کیا ہے وہ اس لیے نہیں کہ آپ مشقت پہ پڑھیں ان آزمائشوں مشقتوں تکلیفوں میں پڑھنے کے لیے نہیں قرآن نازل ہوا قرآن تو نصیحت کے لیے اور اللہ کا رستہ دکھانے کے لیے اور بلندی اور رفتیں عطا کرنے کے لیے نازل ہوا ہے یہ رستے کی عارضی چیزیں ہیں یہ گزرگاہ میں اس طرح کے احوال پیش آتے رہتے ہیں اور یہ عارضی ہوتے ہیں وقتی ہوتے ہیں باللہ آخر اللہ تعالیٰ کو سے نواز دی اور اس کے بعد صفات باری کا تذکرہ فرمایا اللہ تعالیٰ کی قدرت اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت اور اللہ تعالیٰ کے معبود ہونے کا تذکرہ اس کے اسمائے حسنہ کا اور اس کی صفات کا تذکرہ پھر علیہ صلاحت کا قصہ اسے قدر تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا حضرت مصع السلۃ والسلام جب مدین سے جہاں حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے واپس مصر کی طرف اپنے گھر کی جانب چلے رستے میں ایک مقام پر انہیں آگ کی ضرورت محسوس ہوئی ٹھنڈک کے احساس اور رستے کے بھولنے میں رستہ پانے کے لیے اور ٹھنڈک کو ختم کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو ایک جگہ کھڑا کر کے کہتے ہیں انی آنس تو نعرہ مجھے دور سے آگ نظر آ رہی ہے میں اس سے کوئی شعلہ لے آؤں یا مجھے وہاں پر کوئی بندہ مل جائے جو رستہ سمجھا دے جب وہ آگ کے نزدیک آئے تو جس جتنا جتنا آگ کے قریب آ رہے ہیں آگ جو ہے وہ دسترس سے پیچھے پیچھے ہوتی چلی جا رہی ہے وہ تو نورے اللہ ہی ربانی تھی دنیا کی تو آگ تھی نہیں فلما اتاحا جب اس کے پاس آگ ہے نو دیا تو اللہ کی طرف سے آواز آئی یا موسا اے رب ہوگا بے شک میں تیرا رب ہوں سب سے پہلا ادب یہ ہے فخلا نالک تم وادی مقدس طوا میں ہو اور مقدس مقام پر جوتے اتارے جاتے ہیں مسجد میں جوتے نہیں پہنتے باد ساتھی سوال کرتے ہیں ہم جوتے پہن کر طواف کر سکتے ہیں بڑی درد ہوتے ہیں پاؤں صفہ مروہ کی صحیح بڑے پاؤں درد ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہے اگر کوئی معذور ہے کسی کے لیے چلنا مشکل ہے تو وہ نئے جوتے لے لے یا دھولے اچھی طرح پاک کر لے لیکن عام حالات میں مقدس مقامات کا یہ ادب ہے کہ جوتے اتار کے ننگے پاؤں حاصل ہوا جائے اللہ کہتے ہیں فخلا نعلک جوتے اتارو ان قبل وادل مقدس تم وادی مقدس دعا میں ہو وانختر تو کا اور میں نے تمہیں اپنا نبی منتخب کر لیا ہے تمہیں جو وہی کی جا رہی ہے اسے سنو ان اللہ پیغام حق پیغام توحید اس کو پہنچانے کی ذمہ داری تمہیں دی گئی خود بھی اس پر قائم ہو وہ اور اللہ کی عبادت کرو اور اس پیغام کو آگے بھی پہنچاؤ قیامت آنے والی ہے ہر کسی کو اس کے کیے کی جزا و سزا مل کر کے رہے گی پھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے اب پہلا جو معجزہ عطا فرمایا عصا کا معجزہ مصعل السلۃ والسلام نے ہاتھ میں عصا پکڑا اللہ نے کہا ماں تل کا بھی امی وہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں یاموسا اب اللہ کو بھی پتہ ہے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو بھی پتہ ہے کیا ہے اللہ تعالیٰ سوال اس لیے کروا رہے ہیں کہ آگے اس کو اجدا بنانا ہے چنگی طرح ویگ لے ڈنڈا ہی ہے نا خالہ ہی یا مسا علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ یہ میری لاٹھی ہے اتنا جواب کافی تھا لیکن مصلی السلام نے آگے جواب کو لمبا کیا اتھوک کا یہ لاٹھی ہے میں اس پہ سہارا بھی کبھی لگا لیتا ہوں وہ اللہ غن بکریوں کے لیے پتے بھی جھاڑ لیتا ہوں ولیفی ماری بوکھرا اور بھی کام کر لیتا ہوں ضرورت پوری ہو جاتی ہے اصل میں جہاں محبت ہوتی ہے انسان چاہتا ہے کہ بازرا لمبی ہو جائے ہم کلامی کا شرف اور مل جائے کالا التحا جب ساری تسلی ہو گئی فرمایا اچھا آپ اس کو پھینکو ذرا اب اس کو ڈالا فالقہ فیضا حتن تسا جیسے ڈالا تو وہ تو بہت بڑا اجدہ بن گیا اور تیز بھاگ رہا ہے موسیٰ علیہ السلام ڈر کے پیچھے کی طرف بھاگے کالا خز ہا و یہ آسائی بن جائے گا پکڑو اس کو ڈرو نہیں سن عید لولا ہم اس کو پہلی حالت میں دوبارہ لوٹا دیں گے یہ ایکسرسائز ہے معجزے کی کہ آگے چل کے جہاں معجزہ دکھانا ہے فیراون کے دربار میں تو وہاں کوئی خوف و حراس نہ ہو یہاں پر ساری صورتحال واضح ہو جائے یہ انسانی فطرت ہے کہ جب سامنے سانپ اور وہ بھی بہت بڑا اجدہات تو اس کی طرف ہاتھ بڑھانے سے تھوڑا سا ڈر لگتا وزم وقے علا جناح کا یہ لو دوسرا معجزہ اپنے ہاتھ کو اپنے پہلو میں اپنے گریبان سے پہلو میں اس کو دباؤ تخر جو من غیر من غئی رسو عنایت نخرا یہ سفید ہو کر چمکتا ہوا روشن بن کر نکلے گا اور بغیر کسی تکلیف اور بیماری کے لنوری یکمنایات نلقبرا یہ ہماری بڑی بڑی نشانیاں ہیں یہ لے کر کے پھر کی طرف جاؤ اب موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے ربرحلی صدری اللہ میرے سینے کو کھول دے یہ ذمہ داری تو بہت بھاری ہے وہ یہ سرلی میرے کام کو آسان کر دے یہ کام آسان نہیں ہے دین کا کام یہ اللہ کی توفیق سے ہی ہوتا ہے وہ یس سرلی میرے لیے آسان کر دے واہلوقت لسانی میری زبان کی گرا کو کھول دے بچپن میں کنگارا رکھ لیا تھا زبان میں لکنت پیدا ہو گئی تھی تلفظ صاف نہیں تھا تو اللہ سے عرض کرنے لگے زبان سے گرا کو کھول دے یفکو کھول لوگ میری بات کو سمجھ لیا کرے میرے بھائی کو بھی میرا معاون بنا دے اور میرے ساتھ اس معاملے میں شریک کر دے ہم دونوں مل جل کر تیری تصویر اور تیرا ذکر اور تیرے پیغام حق کو دوسروں کی طرف پہنچانے کی ذمہ داری کو نبھائیں گے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسا علیہ السلۃۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمائے آگے اللہ تعالیٰ احسان یاد دلاتے ہیں موسا ہم نے نبوت عطا کرنے کا بھی احسان کیا اس طرح ہم نے اس وقت بھی تم پر احسان فرمایا جب تم پیدا ہوئے تھے اور فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا ہم نے تمہاری والدہ کے دل میں ڈالا فی ذفی اس کو ایک صندوق میں رکھو فخی فی الم اور صندوق کو دریا میں ڈال دو نیل میں ڈال دو فلیم و ب ساحل وہ نیل آگے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو ساحل پہ رکھ دے گا ڈال دے گا یا خزو ادو اللہ۔ اس کو میرا دشمن اور اس کا دشمن پکڑ لے اللہ کی قدرت جو قتل کروار کر رہا تھا اللہ کہتے ہیں میں دنیا والوں کو دکھاؤں اللہ جب کسی منصوبے کو عملی جامہ پہناتے ہیں تو دشمن کے گھر میں اس کی پرورش کرواتے ہیں یا اللہ میرا بھی وہ دشمن اس بچے کا بھی وہ دشمن پھر آگے اللہ کہتے ہیں والقیت والی والے کا محبت منی موسا وہ بھی میرا احسان تھا جب میں نے تیرے اندر اپنی جانب سے محبوبیت ڈال دی جو وہ دیکھتا تھا اس بچے کو محبت کرنے لگ جاتا بعد بچے ایسے ہوتے ہیں ایک دم دل کرتا ہے اس بچے کو دیکھ کر پیار کرنے تو علی کا محبتم میں نے محبوبیت ڈال دی ولی تسنا نہ عینی ہمارے سامنے تیری پرورش ہو ان کی بہن کے ذمہ لگایا تھا ان کی والدہ نے کہ پیچھے پیچھے چلو دیکھو وہ سندوق کدھر جاتا ہے وہ دیکھ رہی ہے وہ تو فرعون کے محل میں جا کے رکا ہے اب دودھ پلانے والیوں کو بلوایا اور دودھ نہیں پی رہا بچہ تو یہ بہن کہنے لگی میں آپ کو بتاتی ہوں ایک خاتون ہے اور وہ جب کسی بچے کو دودھ پلاتی ہے تو آج تک کسی نے انکار نہیں کیا ہے میں تمہارے لیے بلا دوں اسے اللہ کہتے ہیں یہ ہم انتظام کر رہے تھے تمہاری ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا تمہیں سمندر میں ڈال کے پریشان اور بے ہو گئی تھی ہم نے کہا تھا پریشان نہ ہو تمہارے پاس ہی آئے گا کئی تکر ولا تحظ تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم زدہ نہ ہو تو ہم نے تم پر کتنے احسان کیے یعنی وہ چکر کاٹ کے آ گیا اور قتل سے محفوظ ہو گیا اگر یہیں پر رہتا گھر میں تو وہ تو گھروں کو دیکھ رہے تھے ڈھونڈ رہے تھے کہ کہاں بچہ پیدا ہوا ہے اسے پکڑے اور قتل کرے اور یہ اس کے گھر سے اللہ نے چکر کٹوا کے دوبارہ انہی کی والدہ کو دلوا دیا کہ یہ بھی پریشان نہ ہو اور یہ محفوظ بھی ہو جائے اور میرا دشمن خرچہ کرے اس کے اوپر اے موسیٰ میں نے اس وقت بھی تمہیں نجات دی کہ بندہ تم نے مار دیا تھا اور پریشان ہو گئے تھے اور لوگ تمہارے متعلق مشورہ کر رہے تھے کہ موسع کو اس کے بدلے میں قتل کر دیا جائے تو پھر میں نے تمہیں رستہ دکھایا مدین میں آ کر کے رہے اے موسیٰ یہ سارے میرے احسانات اب تم رب کی شکر گزاری میں ذمہ داری کو نبھاؤ میں نے تمہیں پیغام حق پہنچانے کی ذمہ داری سونپی یہ سبقو کبھی آیا تھی بلا تنیہ تم تمہارا بھائی جاؤ اور پیغام حق دو اور سستی نہ دکھانا کدھر جائیں اللہ کے پھر جاؤ وہی قتل کرنے کے لیے تلاش کر رہا تھا کہا جاؤ اس کے پاس اب آگے سے کہتے ہیں کالا رب بنا فوت علی نہ وہ تو ڈھونڈ رہا تھا موس علیہ السلام کو کہ موسا ملے تو بندے کے بدلے اسے قتل کروں یا اللہ وہ تو قتل کر دے گا زیادتی کرے گا ماہ کماسما را جس کے ساتھ رب ہو کوئی اسے تکلیف نہیں پہنچا سکتا ان ماہ میں تمہارے ساتھ جاؤ اور باقی ایسے ہو پھر سے بات چیت ہوئی مکالمہ ہوا اس نے یہ تو نہیں کہا کہ بندہ پکڑو موسا کو پکڑو اور پکڑ کے قتل کرو بندہ مار دیا لیکن اللہ نے یہ ضرور کہا فکو لہو ال جا کے نرمی سے بات کرنا محبت سے بات کرنا سختی سے نہ حضرت موسی علیہ السلام کے مزاج میں ویسے ہی ذرا جلال سا تھا دلالی مزاج بات نرمی سے کرنی ہے مزاج اپنی جگہ لیکن دعوت دین میں نرم رویہ نرم انداز لعلہو يتذكر ويخشى اپنی بات ایسے کریں کہ دوسرے کے دل میں گھر کر جائے اور اتر جائے فاتياه فقولا اننا رسول ربك فارسل معنا بني اسرائی ایک یہ ذمہ داری تھی موسا اور ہارون علیہ السلام کی کہ بنی اسرائیل کو آزادی دلانی ہے فراؤن سے یہ آزاد ہوگی ان کی تربیت ہوگی یہ اس قابل ہوں گے اللہ کے رستے میں جہاد کریں پھر اللہ تعالی انہیں عزت اور بلندی عطا فرمائیں گے غلامی میں قوموں کا ضمیر بدل جاتا ہے غلامی میں نہیں اسے کر سکتے ہیں اسے کھڑا نہیں کر سکتے کسی قوم ہم نے بھی آزادی حاصل کی ہے ٹھیک ہے پاکستان بنا آزاد ملک ہوا لیکن ابھی تک ہمارے ذہن غلام ہیں بیویاں اپنے بچوں اور بچیوں کے مطالعے کہتی پورا گریز لگ گئی پوری میم لگتی اور یعنی ان کے ہاں حسن کا پیمانہ اور معیار بھی وہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت صحابہ کا طریقہ یعنی ہمارے ذہن کتنے غلام ہیں ان کے اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے تو حضرت مصلۃ وسلم کو اللہ تعالی نے کہا کہ بنی اسرائیل کو نجات دلاؤ اور آزادی دلاؤ اب فرعون سے مکالمہ ہوا فرعون اس بات پہ بھی تیار نہیں تھا کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے مکالمے میں کہنے لگا فمر رب کما یا موسا بتاؤ تمہارا رب کون ہے مص علیہ السلام نے کہا رب لذیش ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے ہر چیز کو رستہ دکھایا وہ تو خود کو رب کہتا تھا لوگوں کہتا دیکھو مجھے نہیں مانتا یہ راب خالف ہماں بالقرون لولا اچھا یہ بتاؤ پہلے لوگوں کے بارے میں جو ہمارے باپ دادے تھے تم کیا کہتے ہو اب یہ فرعون نے ایک تیر پھینکا کہ موسا کہے گا اگر کہے گا وہ ٹھیک تھے تو ہم بھی تو وہی ہیں پھر اور اگر کہے گا وہ غلط تھے تو سارے لوگ چاہے کسی کا باپ دادا غلط ہی کیوں نہ ہو لیکن بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا وہ غلط ہے مخالف ہو جائیں گے سارے موسی علیہ السلام کے حضرت موسی علیہ السلام بھی بڑے حکمت و بصیرت کے ساتھ جواب دینے کے طور طریقے انہیں معلوم تھے فرمایا علم ربی فی کتاب لا لاضی ربی ولا انصا میں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہتا ان کا علم اللہ کے پاس ہے جو وہ چاہے فیصلہ کرے میں کچھ نہیں کہتا علم و ربی فی کتاب اللہ دلر وسلک پھر اللہ کی تعریفیں اور اس کے اوساف ذکر کرنا شروع کیے حضرت مصع السلام نے اس کے بعد فرعون اون اور اس کے ساحرین اور جادوگر اور ان کا مکالمہ اور رکو نمبر تین کے شروع میں اللہ فرماتے منہا خلق ناکم وفیحہ نوری دکم و منہا نخر تارت نخرا اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی زمین میں ہم تمہیں لٹائیں گے اور اسی سے ہم تمہیں دوبارہ زندہ کریں گے حضرت حسن بس محمد بن سیرین قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے زمین کے جس کتا بابرکت مقام سے اپنے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کیا ہے اسی مقام سے ابو بکر عمر کو بھی پیدا کیا ہے اور اسی مقام سے اللہ ہی نے اٹھائے اور آج بھی اسی اسی کے اوپر یہ شہادت وہ منہ نخرے جو گم وال قدرنا ہوا آیاتینہ وسلام نے نشانات اور معجزات دکھائے لیکن پھر آون نہ مانا پھر آون نے اپنا بیانیہ بنایا اجیتنا تخری جنا منرجینہ کا یاموسا اچھا تم نے یہ منصوبہ بنایا ہے کہ تم اقتدار کے اوپر قبضہ کر لو اور ہمیں تم بے دخل کر دو باشندوں کو تم بے دخل کر دو اور باہر سے آ کر تم اقتدار کے اوپر قابض آ جاؤ ہم تمہارے مقابلے میں تمہارے جیسا جادو لے کے آئیں گے مقابلہ کے لیے مقابلہ ہوا یہ واقعہ پہلے بھی آپ نے سنا اس میں جو یہاں مزید ایک اضافی بات ہے وہ یزحباب طریقتی کو مل کہنے لگا کہ موسا اور ہارون یہ چاہتے ہیں تمہارا بہترین معاشرت کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا اسلوب یہ ختم کر اور اپنا فرسودہ طریقہ تمہارے اوپر مسلط کر آج بھی کچھ لوگ اسی تو خیالات رکھتے ہیں اسلام اسلامی طور طریقے تہذیب و تمدن کو وہ سمجھتے ہیں یہ پرانی اور ماڈرن روشن خیالی اور اس طرح کے طور طریقے اور اپنی منمانی تشریحات کو وہ اپنا طریقہ مسلح قرار دیتے ہیں فرعون اور اس کے حواریوں نے یہ کہا تھا جادوگر مقابلے میں آئے اللہ تعالی نے حضرت مصع علاط والسلام کو فتح عطا فرمائی جادوگر مغلوب ہوئے جادوگر مصعصلاۃ والسلام پہ ایمان لے آئے فرعون کہنے لگا میری مرضی اور اجازت کے بغیر ایمان لے آیا ہو میں تمہیں سخت سزا دوں گا تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت سے کاٹوں گا اب وہ جادوگر جو ابھی فرعون کو آ کر کہہ رہے تھے کیا ہمیں کوئی اجرت دوگے اگر ہم غالب آ گئے وہ اگلے لمحے فرعون کو کہہ رہے ہیں فخ تو جو کر سکتا ہے کر لے ہم ایمان لے آئے ہیں تو ہمارے دلوں سے ایمان نہیں نکال سکتا یہی آپ نے مثال پڑھی ہے کلمہ طیبہ کی مثال اس درخت کی ہے جس کی جڑیں مضبوط ہیں اور جس کی شاخیں بلند ہیں تو مرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں لیکن ایمان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اللہ اکبر اور پھر اللہ سے معافیاں مانگنے لگی یا اللہ ہمیں معاف فرما دے ہم نبی کے مقابلے میں آ گئے تھے اور ہم نے اسے جادو کہا تھا سمجھا تھا اور جادو لے کے آ گئے تھے یا اللہ تو معاف فرما دے ہمیں ہم اپنی ساری باتوں سے توبہ کر دیں دی بسم اللہ الرحمن الرحیم سر تحا رکو نمبر چار میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے حضرت مس علیہ صلاحت والسلام کو حکم دیا بنی اسرائیل کو مصر سے رات کے وقت میں لے کر نکلیں اور باہر دریا کی طرف کا رستے کا انتخاب فرمائیں اللہ آپ کے لیے رستے کھولیں گے فرعون کو جب پتہ چلا تو اس نے اپنے لشکر سمیت ان کا تعاقب کیا اللہ نے مرشا علیہ الصلاۃ والسلام کو دریا عبور کروا دیا اور فرعون اور قوم فرعون کو اللہ نے غرق فرما دیا فرعون نے جو کہا تھا اپنے طریقے کو طریقہ تك بڑا مثالی طریقہ ہے ہمارا ہمارا حکومت اور ہمارا معاشرتی طور طریقہ زندگی گزارنے کا اس کے جواب میں اللہ کہتے ہیں آیت نمبر سیونٹی نائن میں واضل فراؤن و ماہدا بڑا ہی گمراہی والا طریقہ تھا ہدایت والا طریقہ نہیں تھا بنی اسرائیل کی نجات کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو احسانات یاد دلاتے ہیں فرعون سے نجات دینا من اور صلابا کو اتارنا اور رہائش کا مناسب بندوبست کرنا حضرت مصعلیہ علیہ و سلام طور کی جانب تشریف لے گئے تورات قانون ہدایت لینے کے لیے اور ساتھ کچھ لوگ بھی جانے کا ارادہ رکھتے تھے مگر موسیٰ علیہ السلام جلدی جلدی چلے گئے لوگ پیچھے رہ گئے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں تم کیوں جلدی آ ہو ماں آج اللہ خان قومی لوگوں کو پیچھے کیوں چھوڑ کے آ ہو وہ کہتے ہیں ہم ملائی سر وہ یہ میرے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں ان کو یہی خیال تھا کہ وہ میرے پیچھے پیچھے ہوں گے وہ آجل تو الحبلی ترجا میں جلدی جلدی اس لیے آ ہوں رب تو راضی ہو جائے میرے سے تو نے کہا تھا آؤ تو میں جلدی جلدی آ گیا تیرے پاس تو اللہ کے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے تجھے راضی کرنے کے لیے آ گئے اللہ کہتے ہیں وہ پیچھے نہیں آ رہے اننا قد فتنہ قوم کمباد کاز اللہ سامری سامری نے جو مداری ٹائپ آدمی تھا اور بچڑا بنایا جو زیورات ان کے پاس رہ گئے تھے اس کو پگلا کر اس نے ان تمام کو گمراہ کر دیا ہے اور بچڑے کی پرستش اور عبادت میں یہ لوگ مشغول ہو گئے ہیں حضرت مس علیہ السلات بہت پریشان ہوئے فوراً واپس گئے اور قوم کو سمجھایا سامری کو پھر الگ کر کے پوچھا کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی اور حضرت ہارون علیہ السلاۃ والسلام کو بھی پوچھا تم نے سمجھایا نہیں حضرت ہارون کہنے لگے حضرت ہارون کے متعلق یہاں پر یہ الفاظ منقول ہیں یبن لا تاخذ بلحیتی ولا براسی یبن امہ اے میری امی کے بیٹے حقیقی بھائی تھے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارو لیکن ماں کی طرف نسبت ان کے دل میں رحم کے احساس کو لانے کے لیے اے میری امی کے بیٹے لا لاتخ بلخیتی ولا برقسی میری داڑھی کو نہ پکڑو حضرت مسا علیہ السلام نے غصے میں ان کی داڑھی پکڑ لی ولا برقسی اور نہ میرے سر کو پکڑو داڑھی اتنی ہونی چاہیے جو پکڑی جا سکے فرقی مجھے خوف ہوا اگر میں, سمجھاؤں گا تو ان میں یہ میرے قتل کے بھی درپے ہو گئے تھے مجھے بھی مارنے لگے تھے تو تفریق پڑ جاتی بنی اسرائیل کے درمیان تو اس صورت میں آپ کہتے تم نے تفریق ڈال دی اور تم نے میرے آنے کا انتظار نہیں کیا اس لیے میں نے ان کو سمجھایا لیکن ایک حد تک میں نے سمجھایا آگے میں نے شدت نہیں اختیار کی سامری کو پوچھا تو نے یہ حرکت کیوں کی اس نے بھی بتا دیا کہ میں نے کچھ مٹی سنبھال کر کے رکھی تھی قبض تو قبضن عصر رسول حضرت منصل السّلام کے پاس جب حضرت جبریل علیہ السلام سواری پر سوار آئے تھے تو یہ بڑا ذہین فتین آدمی تھا مداری ٹائپ جادو اور مداری کا کرتب اس کے پاس تھے تو دیکھتا تھا کہ سواری کے جہاں قدم لگتے ہیں وہاں سے نیچے سے زمین سر و شاداب ہوتی اس کو سنبھال کے رکھتے یہ کام آئے گی ہے مٹی اور کا بچڑا کے منہ کے اندر مٹی ڈالی اور اس کے اندر سے آواز نکلنے لگی اور لوگوں کو کہنے لگا یہ تمہارا رب ہے السلام بھول کر کوہ تور پہ اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے چلے گئے حضرت مسئلہ سلاۃ والسلام نے بچڑے کو جلا دیا لن ہر فن ہوں تم لنن اور اس کو بہا دیا یعنی بالکل ایسے کر دیا کہ لوگوں کو نظر ہی نہ آئے ورنہ میں نے واقعہ بتایا تھا آپ کو کہ ایک درخت سے سفید کترے نکلنا شروع ہوئے لوگ اس کا چھلکا بھی اتار کے لے گئے تو کہیں اس کے پگلے ہوئے تانبے اور اس کو اٹھا کے برکت کے لیے گھروں میں نہ لے اس کو بہا دیا فل یمی نصفہ سمندروں میں بہا دیا ان نما اللہ حکم اللہ الزی اللہ لوگوں کو سمجھایا اللہ معبود واحد ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے یہ واقعہ ذکر کر کے اللہ کہتے ہیں کزال کہ ہم اسی طرح سابق انبیاء کے واقعات آپ کو سناتے ہیں یہ قرآن کی حقانیت اور صداقت کی دلیل ہے درست طور پر قرآن واقعات انبیاء صحیح طور پر ان کی ترجمانی کر رہا ہے رکو نمبر چھ میں اللہ تعالیٰ نے احوال قیامت پہاڑوں کا دھول بنا کے اڑائے جانا چٹل میدان بن جانا زمین ہموار ہو جانا اور ایک اللہ کی طرف سے بلانے والا پکارے گا سب اس کے آگے جھک کر اللہ تعالیٰ کے دربار اور اس کی عدالت کی طرف سب چل پڑیں گے فلا تسمع اللہ ہمسا صرف قدموں کی آہٹ کی آواز آئے گی اور کوئی آواز نہیں آئے گی خاموش چل رہے ہیں وہاں شفاعت کا شفاعت کے جو تصورات مشرقین کے ہیں اس کے مطابق کوئی شفات نہیں ہوگی ہاں جس کو رحمان اجازت دے جس کے متعلق جتنی بات کہنے کی اجازت دے اس حد تک شفات ہوگی اگر رکو نمبر سات میں اللہ تعالی نے قصہ سجود آدم اور قصۂ آدم اور سجود ملائق کو ذکر فرمایا اور انہیں فرمایا کہ تم جنت کے اندر رہو جنت میں لا تجوع افیہ ولا تارہ نہ بھوک لگے گی نہ پیاس لگے گی اور نہ ہی وہاں پر بے لباسی ہوگی یعنی جنت میں ساری چیزیں فری میں تمہیں ملتی چلی جائیں شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا میں حل یہ درخت کا پھل اگر تم نے کھا لیا تو ہمیشہ جنت میں رہو گے اور کبھی یہاں سے نکالے نہیں جاؤ گے اب جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا سب سے پہلا اثر یہ ہوا فبت لہما سوا ان کا لباس اتر گیا گناہ کا سب سے پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان بے لباس ہو جاتا ہے دنیا میں بھی جو گناہ کا ارتکاب کرتی ہیں بے حیائی کی طرف چلے جاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے بے حیائی تو حضرت آدم اور ہوا تفقہ یک صفان علی مام جنت کے پتے اپنے اوپر لپیٹنے لگے تو انسان کی فطرت میں اللہ تعالی نے لباس رکھا ہے جو لوگ بے لباسی کے اوپر اس طرف جاتے ہیں اس رستے کی طرف وہ فطرت ان کی بگڑ چکی ہے اور وہ صحیح رستے سے ہٹ چکے ہیں پھر اللہ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھیجا اور ہدایت کے انتظام اور بندوبست کے متعلق آگاہ فرمایا جو اس ہدایت کی اتباع کرے گا دوبارہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل نصیب فرمائیں گے آگے فرمایا آیت نمبر 133-34 میں ومن آرزا ان ذکری فین لَهُ مَعِيشَةً کا ون شروع یوم القیامت جو اس قرآن سے روگردانی کرے گا فین ال لہو معیشت اس کی زندگی تنگی میں گزرے گی و نا شروع یوم القیامت قیامت کے دن اس کا حشر اندھا ہونے کی صورت میں ہوگا وہ کہے گے اللہ مجھے اندھا کیوں کیا ہے میں تو دنیا میں بینا تھا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کزالی کا آتت کا آیا تنا ہماری آیتیں تیرے پاس پہنچی تھیں فنسی تو نے ان کو بلا دیا تھا وہ کزالی الصا آج تجھے بلایا جا رہا اب ہم ذرا سوچیں کہ قرآن کو ہم کتنا اس کا حق ادا کرتے ہیں اس کو کتنا سمجھتے ہیں اس پر کتنا عمل کرتے ہیں المیا ہے یہ رخو نمبر آٹھ میں لوگوں کی بیہودہ باتوں کا جواب نہ دینے کی ترغیب دی گئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہر بات کا جواب نہیں ہوتا فصمر عالامہ آپ صبر کیجئے ان کی باتوں پر اور تسبیح و تحمید میں مشغول ہو جائیے عبادات کی طرف متوجہ رہیے دنیا کی چمک دمک سے احتراز کیجئے اور اپنے اہل آل کو بھی نماز کی تلقین فرمائیے ہدا, ہدایت اللہ کی جانب سے ہے تم بھی انتظار کرو وقت بتا دے گا کہ کون ہدایت پر تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ اور صحابہ اور دوسری جانب کون تھے مشرق وہ بڑے مالدار اور بڑے مرتبے والے سمجھتے تھے اپنے آپ کو دنیا نے ثابت کر دیا ہدایت پر کون تھا آج بھی آئندہ کا زمانہ ثابت کرنے کا ہدایت پر کون تھا اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن صورت العمبیا جیسے کہ اس کے نام سے واضح ہے اس صورتِ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے متعدد امبیا علیہم السلۃ والسلام اور ان کی امتوں کے احوال اور بعض کے تفصیل کے ساتھ بعض کے اجمال کے ساتھ سکر فرمائے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ساخ علیہ السلام، لط علیہ السلام، نو علیہ السلام داود و سلیمان علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، اسماعیل دریقف الضنون اور کچھ دیگر انبیاء علیہ وسلاۃُسلام اور ان انبیاء کے احوال و واقعات کو ذکر کرنے سے مقصود لوگوں کو اس بات کی دعوت کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے نبی برحق ہیں اور تمام انبیاء کا جو پیغام ہے آپ کا بھی وہی پیغام ہے تو اسلام کے بنیادی عقائد کی دعوت ہے اور ان عقائد کے متعلق جو اعتراضات کیا کرتے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ قرآن کے بارے میں جو اعتراضات کرتے ان کے جوابات دیے گئے اس کا آغاز اس آیت سے اقترب النا سے حساب ہوں وہم فی غفلت مؤذ لوگوں کا حساب اور کتاب کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن لوگ غفلت میں مبتلا ہے جو بندہ وفات پا جائے اس کی تو قیامت قائم ہو گئی حساب کتاب آگے قبر قبر کے بعد اگلے مراحل اور جو قیامت پوری عالم کی قیامت ہوگی وہ بھی نزدیک ہے جو حقیقت جو جو حق ہے بر حق ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ قریبی ہے وہ آنے والی ہے اللہ کی طرف سے کوئی بھی اگر نصیحت آتی ہے تو یہ لوگ اس نصیحت پر عمل کرنے اور اس کو ماننے کی بجائے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کے جو اعتراضات تھے ان کے جواب دیے گئے آپ کو کہتے آپ تو ہمارے جیسے انسان ہیں اور جب آپ وہ باتیں بتاتے جو آگے چل کر پوری ہوتی تو ان باتوں کے حوالے سے کہتے یہ تو جادو ہیں معذ اللہ تعالی اور اسی طرح قرآن مجید کے متعلق بعض اوقات یوں کہتے کہ یہ تو منتشر خواب اور خیالات ہیں اور آپ تو جادو ہیں اور آپ تو بازار میں چلتے پھرتے کھاتے پیتے اور آپ تو نکاح شادی کرتے اور آپ کی اولاد یہ اعتراضات ہیں ان کے تو سابق ابیا وہ بھی کھاتے پیتے چلتے پھرتے اور آئندہ کے متعلق پیشن فرماتے یہ سب باتیں انبیاء علیہ السلام فرماتے تھے اور قرآن مجید یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سہر ہرگز نہیں ہیں آپ اللہ کی طرف سے پیغام حق لے کر تمہیں یہ باتیں بتاتی ہیں اور یہ آپ کا اعجاز ہیں اور آپ کی نبوت کی دلیل ہیں رکو نمبر رکو نمبر ایک کے آخر میں ایک بات اشاد فرمائی لقت انزلّہ الَََ کم کتابن فی ہی اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے قرآن مجید اتنا بڑا احسان ہے کہ اس نے تمہارے ذکر کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا ہے عرب دنیا میں پتہ نہیں کتنی زبانیں آئیں اور ختم ہو گئی یونانی سوریانی عبرانی ان زمانوں کا کوئی نام و نشان نہیں ملتا لیکن عربوں کی جو زبان ہے اور عربوں کے جو تذکرے ہیں قرآن آیا ہے یہ ذکرکم اس نے ان کے ذکر کو زندہ کر دیا ہے کون جانتا تھا حضرت ابو بکر صدیق کو حضرت عمر فاروق کو حضرت عثمان غنی کو علی المرتضی کو اگر قرآن نہ آتا تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نہ ہوتی تو یہ بہت بڑا احسان ہے اربوں پر خصوصاً اور پوری امت پر عموماً قرآن تمہارے لیے اللہ کی طرف سے احسان ہے افلا تعقلون سمجھتے کیوں نہیں رکو نمبر دو میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کے احوال کا ذکر کیا جو پہلے تو سرکشی میں اڑے رہے لیکن جب عذاب الہی کے آثار انہوں نے دیکھے تو سر پٹ دوڑنے لگے پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے تھے تو فرشتے ان کو کہتے ہیں دوڑو ورج آ جاؤ واپس علامہ اپنے عشرت کے سامان اپنی کوٹھیوں بنگلوں सामान अपनी कोठियों اپنے گھروں میں آ جاؤ لال لکم تو سلون یہ فرشتے ان کا مذاق اڑا رہے تھے لال لکم تو سلون شاید کہ تمہارا ہوتا ہے نا جب کوئی مصیبت آئے تو نوکر چا کر بول ساپ کو کیا ہو گیا خیر ہے تب ٹھیک ہے تو سلو کہہ رہے ہیں ظالم تھے فما زالت ہم یہی مسلسل ان کی زبان سے نکلتا رہا یہاں تک کہ وہ کٹے ہوئے کھیت اور بجے ہوئے بن گئے اور زمین بوس اگے اللہ فرماتے ہیں ما خلقنا السماء والارض وما بينهما لعبين اگر ان کی باتوں کو مان لیا جائے کہ آخرت نہیں ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ دنیا کھیل تماشا ہے۔ یہاں پر کوئی ظلم کرتا کرتا مر گیا کوئی ظلم سہیتا سہیتا مر گیا تو یہ کھیل تماشا ہوئی نا پھر اگر آخرت نہیں ہے۔ حالانکہ یہ غلط ہے اللہ تعالی نے اسے کھیل تماشے کے لیے نہیں بنایا۔ لو اردنا ان تقذ الله ولتخذناه ملدنا یہ دلیل دی اللہ تعالی نے ایت نمبر 17 میں اگر ہم نے کھیل تماشا ہی کرنا ہوتا تو اتنا بڑا جہان اور کائنات اور یہ سسٹم کیوں پیدا کرتے لطناد النا ہم اپنے پاس ہی کو کھیل کی چیز بنا لیتے اسے کھیلتے رہتے تین کنہ اگر ہم نے کو کھیل تماشا کرنا ہوتا تھا یہ دنیا کھیل تماشا نہیں ہے یہ با مقصد ہے اللہ اکبر آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی ایک دلیل ذکر کی جسے دلیل تمانو کہتے ہیں لکانفی ہے ماںحت نے اللہ الفاص تھا اگر اللہ کے ساتھ اور بھی معبود ہوتے تو زمین و آسمان کا نظام درم برم ہو جاتا اس لیے کہ دوسرے معبود اگر اللہ کے برابر اور جوڑ کے ہوتے یا نہ ہوتے اگر نہ ہوتے تو وہ کہاں سے رب ہوتے ہیں اور اگر جوڑ کے اور برابر کے ہوتے تو ایک کہتا آج بارش برسانی ہے دوسرا کہتا نہیں آج دھوپ نکالنی ہے ایک کہتا ہوا چلانی ہے دوسرا کہتا نہیں چلنے دینی دنیا میں بادشاہوں میں یہی یہ ہوتا ہے نا جب جوڑ کے ہوتے ہیں تو پھر لڑائیاں ہوتی ہیں تو فساد ہوتا ہے تو تباہی ہو جاتی ہے تو اللہ کہتے ہیں یہ نظام عالم جو چل رہا ہے یہ اللہ کی وحدانیت کی دلیل ہے اللہ اکبر رکو نمبر تین میں اللہ تعالی نے دلائل توحید مختلف نعمتوں کے ذریعے سے دلائل توحید میں تدبر کی دعوت دی اس میں چند دیکھیں اللہ ہیں زمین آسمان بند تھے ہم نے ان کو توڑا اور جدا جدا کیا اور ہر ایک کو ایک فائدے اور کام پہ لگا دیا وہ جالنا من الماق اللہ شعین ہر چیز میں پانی کو اس کے بنیادی عنصر میں دخل ہے پانی سے ہم نے ہر چیز کو پیدا کیا وہ جاننا فلاز رواسیہ قرآن کے اصول کے مطابق زمین جب پیدا ہوئی تو زمین ہلتی تھی پھر اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو نصب کر کے اس کی حرکت کو ختم کر دیا وہ جالنا فیا زمین کے اندر اللہ تعالیٰ نے رستے بنا دیے اگر پہاڑی پہاڑ ہو جاتے سارے تو زمین میں چلنا پھرنا آسان نہ ہوتا رستے بنا دیے و جاننا سفوظن آسمان کو محفوظ چھت بنا دیا کہ گرتا نہیں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْلَيْلَ دن اور رات کی ترتیب بنا دی اور سورج اور چاند کو ہم نے ایک مدار میں لگا دیا کل منفی فلک کی اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں فرمائے ساری دلیلیں ہیں اس بات کی کہ اللہ وحدہ اللہ شریف اس کے ساتھ کوئی شریف نہیں اس نے یہ نظام عالم بنا اور اس کو چلا رہا ہے اللہ اکبر کل نفسا الموت موت سب کو آنی ہے آپ کے متعلق کہا کرتے تھے کہ آپ کے بیٹے تو ہے نہیں یہ چلے گئے تو ختم ہو جائیں گے فرمایا موت تو سب کو آنی ہے اگر آپ نے اللہ کے پاس جانا ہے تو ہمیشہ زندہ رہو گے یہ تو اللہ کا قانون ہے اللہ حق کو فتح اور غلبہ عطا فرماتے ہیں آپ آپ کے دین آپ کے ماننے والوں کو اللہ غلبہ عطا کریں گے اور آپ کو تسلی دی گئی کہ آپ پریشان نہ ہوں آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا تھا اگر یہ مذاق اڑاتے ہیں آپ کو اللہ غلبہ عطا کریں گے اور یہ سزا سے دو چار ہوں گے رکو نمبر چار میں اللہ فرماتے ہیں اللہ یہ ہی ہے جو تمہارے محافظ ہیں شب و روز میں کون ہے اللہ اگر کسی کو سزا دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی سزا میں رکاوٹ ڈال دے اور تم کو بچا دے کوئی بھی ایسا نہیں ہے لیکن ہوتا یہ ہے تالا ہی ملعمر جب زمانہ طویل گزر جائے مدت دراز ہو جائے تو لوگ یقین کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں ایسی کوئی باتیں حالات و واقعات پہلے پیش نہیں آئے کیونکہ ابھی ہمارے سامنے کوئی ایسی باتیں اور واقعات نہیں ہوئے تو لوگوں کے دل غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہیں جیسے ہی کوئی عذاب کا جھونکا انہیں لگے گا تو فوراً اپنی تباہی و بربادی کو پکارنے لگیں گے اور کہیں گے ہمیں ظلم کے ارتقاب کرنے والے تھے اگر اللہ تعالی نے قیامت میزان عمل ذر ذرے کا حساب ذکر فرمایا کہ سب کچھ ہونے والا ہے اور انبیاء علیہ و والسلام کے واقعات ذکر کرتے ہوئے حضرت موسیٰ اور ہارون کے واقعے سے آغاز فرمایا اور قرآن مجید کی حقانیت کو ثابت کیا کہ یہ بڑا بابرکت ذکر اور کتاب مبارک ہے اس کا انکار نہ کرو